سمیل العلیم من الشیطان الرجیم من حضی و نفقی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول اور على آب ومن على يضر يجز الشاكرين وما محمد لا رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول قد خلط من قبله رسول یقیناً اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ماتا کیا اگر وہ خوت ہو جائیں او کوتیلا یا قتل کر دیے جائیں ان قلب تم الاقاب تم پھر جاؤ گے ان قلب تم, تم پھر جاؤ گے اللہ تم اپنی ایڑیوں پر ومین قلب اور جو کوئی پھر گیا على آتی گئی ہی اپنی ایڈیوں پر فلئی در شی آ تو وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچائے گا اللہ کو کچھ بھی وسع کے نیم اور تنقریب اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو جزا دے گا جنگ عہد میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو شہادت ملی اور بعض ایسے تھے جو میدان چھوڑ کر فرار ہوئے بھاگنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور کچھ لوگوں نے آپ کی بھی شہادت کی افواہ پھیلا دی افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں اس افواہ سے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل ٹوٹ گئے اور وہ ہمت ہار گئے اور منافقین نے تان و تشنی کے نشتر برسانہ شروع کر دیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے تو وہ قتل کیوں ہوتے اگر سچے نبی تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے تو اس پر یہ آیت نادر ہوئی بم محمد اللہ رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی ہیں اس میں قصر قلب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم نے جو سمجھا ہے کہ وہ اللہ تعالی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے مالک ہیں ایسا کچھ بھی نہیں اللہ کی ذات ہے حی اللہ ایسا زندہ جس کو موت نہیں آتی وہ صرف اللہ العالمین ہے اللہ کے علاوہ کوئی نبی ہو بلی ہو جتنا مرضی مقرر اللہ کا کیوا ہو ہے وہ انسان اس کو موت آ جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو محض اللہ سبحانہ ہوا تھا کی طرف سے نازل کردہ وحی تم تک پہنچا دینا ہے محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف اور صرف رسول ہی ہیں ایک رسول ہے خدائی اختیارات کے مالک نہیں نہ ہی وہ اللہ تعالی ہے وہ قتل بھی ہو سکتے ہیں فوت بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی بلکہ قد خلق من قبل ہے رسول ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کتنے ہی رسول آئے وہ گزر گئے کچھ قتل ہوئے کچھ خوف ہوئے یہود نے کئی رسولوں کو قتل بھی کیا انبیاء کو قتل کرتے رہے اور اللہ تعالی کے انبیاء اور رسل وہ فوت بھی ہوتے رہے تو کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو جاتے ہیں آفا ماں کام اللہ کم کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں انہیں شہید کر دیا جائے یا اپنی تدری موت فوت ہو جائیں تو تم دین چھوڑ بیٹھو گے ان پل تم اعلی آقیبئی کو اعلی آ تم اپنی ایڑیوں کے بال اباؤٹ ٹرن لے لوگے گے یو ٹرن مار لو گے بس اسلام کو چھوڑ کے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہی تم تک پہنچائی ہے جو دین تمہیں دیا ہے اس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ تم اس کو آگے سے آگے پہنچاتے رہو پھیلاتے رہو اور اس کی تبلیغ و ترویج کرو اور اس کی خط کی خاطر جہاد و قتال کرتے رہے تمہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑو جہاد کرو نبی کی وفات کی خبر سن کے بھی تمہارے پائے استقامت میں لغش نہیں آنی چاہیے اور تمہاری ہوا نہیں نکلنی چاہیے بلکہ مضبوطی کے ساتھ پابندی سے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرتے رہے اور اللہ سبحانہ ہوا تھا کی یہ پیش کوئی سچ بھی ثابت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ مردد ہو گئے تھے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا اور جو پھرے اپنی ایڑیوں کے بل انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور کفر کو اختیار کیا سیدنا دینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف کروار اٹھائی جہاد و قتال کیا بہت سے لوگوں کو کہ تیز کر دیا قتل کر دیا اور کچھ لوگ وہ دوبارہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اللہ فرماتے ہیں اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا فلنگ اب اللہ شعیح وہ اللہ کو ہر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا نقصان اس نے اپنا ہی کرنا ہے بس جزی اللہ حسا کے قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا اجر دے گا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا نا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے اور گھوڑے پر تشریف لائے گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آ گئے لوگوں نے کوئی بات نہ کی ان سے اور نہ انہوں نے لوگوں سے کسی قسم کی کوئی بات کی بلکہ سیدھے سید ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس وقت یمنی دھاری دار چادر سرخ رنگ کی وہ آپ کے اوپر دی ہوئی تھی سرخ رنگ کی یمنی دھاری دار چادر وہ آپ کے اوپر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دی ہوئی تھی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فقیدہ ہوں آپ پر قربان ہوں لا دور کو اللہ تھیں اب آداب اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں چکائی جو موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آ چکی وہ اس موت میں آپ فوت ہو چکے ہیں اب مزید کوئی موت نہیں ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نکلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اس وقت اور وہ باہر آئے تو کہنے لگے بیٹھ جاؤ ان کو بٹھا دیا اور جب ان کو بیٹھنے کا کہا گیا اول تو انہوں نے نہ مانا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے انہوں نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا من منکم فإن محمد قد مات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں سے عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ فوت ہو چکے اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا <يَمُوت> اللہ تعالی زندہ ہے وہ کبھی فوت نہیں ہوتا یہ بات ایک ساتھ فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے یہ آج دھی تو ابن عباس رضی اللہ تعالی ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازر کی جیسے پتا تھا سب کو کہ یہ آیت قرآن میں ہے اللہ کی طرف سے نادر شدہ ہے لیکن جب ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت اللہ تعالی نے نازل کی ہے یا نہیں جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں کیونکہ اگر پتہ ہوتا دیر میں یہ بات ہوتی تو اتنا لڑائی جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر نہ ہوتا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آیت پڑھنے کی وجہ سے وہ جو آپس میں اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا سعید نے مسیب سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ علو نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو ارادہ کیا کہ میں کچھ کہوں لیکن کھڑے کا کھڑا رہ گیا یعنی یہ آیت سن کر بالکل ساکت ہو گیا میرے گاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے یہاں تک کہ میں گر گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تصدیق کی بما خان علی نفسن انترو تھا اللہ, اللہ کتاب اجادہ اور کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے بما خان علی کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے انت موتا مرنا اللہ بزن اللہ اللہ کے حکم کے بغیر کتاب اجا لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے کتاب لکھے ہوئے کے مطابق اجا لا جس کا وقت مقرر ہے سواب دنیا اور جو دنیا کی بھلائی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے نوتی ہی ہم اس کو اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں وہ میور ثواب الخیرہ تھی اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے آخرت کا ثواب چاہتا ہے نوتی ہی ہم اسے اس آخرت میں سے دیں گے ویسا نجز شاکرین اور ہم انقریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے اسے سے مقصود مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا ہے کہ موت اللہ رب العالمین کی حکم کے بغیر نہیں آتی اور موت سے راہ فرار اختیار کرنے سے انسان موت سے بچ نہیں جاتا موت اللہ کے اختیار میں ہے موت سے بندہ بھاگے تو موت سے بچ جائے یہ ممکن نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم سے موت آتی ہے مقرر کردہ وقت پر آتی ہے اور وہ مقرر کردہ وقت اللہ سبحانہ سبحان نے لکھ رکھا ہے کتاب مجالا اس سے مراد وہ کتاب ہے جو لوگوں کی آزاد یعنی عمروں پر مدتوں پر مشتمل ہے اللہ ابو العالمین کے ہاں تو مراد سے لوہے محفوظ ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اس کو کہا اختب اس نے پوچھا ماذا دا کہا لکھو پوچھا کیا لکھوں لکھ میں اکتب ما کانا و ما ہوا جو ہوا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے سارا لکھ تو قلم نے وہ سارا کچھ لکھ دیا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا قیامت تک جو ہونے والا ہے سب قیامت تک کیا کیا کچھ ہوگا اور اس آیت میں اشارہ ہے کہ جنگ احد میں جو لوگ حاضر ہوئے ہیں اپنی اپنی نیتوں کے اعتبار سے وہ دو قسم کے لوگ تھے کچھ غنیمت طلب کرنے والے غنیمتوں کے طالب اور کچھ ایسے لوگ تھے جو آخرت کو طلب کرنے والے تو جو دنیا کو طلب کرنے کے نیت سے شامل ہوا ہے میوراب اور دنیا لوتی ہی منہا جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے دیں گے اور جو آخرت کا بدلہ لینے کے لیے آخرت کا ثواب لینے کے لیے شامل ہوا ہے لوتی ہی منہا ہم اس کو اس میں سے دیں گے ویسے یہ آیت نازل تو ہوئی ہے خاص جہاد کے بارے میں لیکن حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جو بندہ جس طرح کی نیت کرے اس کو ویسا ہی ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نبل امال و بنی یاد و ان نما کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی وہ کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے نیت کے مطابق اجر ملے گا وقن کا تلا مح ری من نبی اور کتنے ہی نبی ہیں قاتلا ماہو کہ جن کے ہمراہ جن کے ساتھ مل کر کیا لڑے ربی یوں بہت سے رب والے سما وہ پھر وہ سست نہیں ہوئے انہوں نے ہمت نہیں ہاری لیمام اس وجہ سے اصابہ جو انہیں پہنچا فی شبیر اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں جو انہیں اللہ کے راستے میں مصیبتیں پہنچی ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ ہمت چھوڑ کے بیٹھے نہیں سستی نہیں دکھائی انہوں نے وما ماں اور انہوں نے آجزی بھی نہیں دکھائی کمزوری بھی نہیں دکھائی وہ اور وہ دبے بھی نہیں کمزور بھی نہیں پڑے آجز بھی نہیں ہوئے دبے بھی نہیں اللہ ابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے حبت رکھتا ہے وہ ماں کانا قولہم اللہ ان تالو اور ان کی بات صرف یہی تھی کہ انہوں نے کہا رب بانا وہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے وہ اسراف آنا فی اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیاں بھی معاف کر دے وہ تھبت اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَلَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَلَابِ الْآخِرَةِ تو اللہ نے ان کو دنیا کا بھی اچھا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ عطا کیا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ الحب تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ مل کر لڑنے والوں کی سنا بیان کی ہے کہ بہت سے رب والوں نے اللہ والوں نے اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ جہاد کرتے رہے لیکن انہوں نے اپنی تعداد کی قلت بے سر و سامانی کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی کبھی اپنے انبیاء کے وفات پا جانے یا شہید ہونے کی صورت میں وہ وسوسوں میں مبتلا ہوئے بلکہ ہمیشہ اور ہر حال میں صبر و استقلال کا دامن انہوں نے تھامے رکھا صبر کو نہیں چھوڑا اور اللہ سبحانہ ہوا تھا سے اپنی کوتا اور لفظوں پر معافی بھی مانگتے رہے استقامت بھی دکھائی کمزوری نہیں دکھائی جہاد و قتال کرتے رہے اور اپنے گناہوں کی اور جو کمی کوتا بشری تقاضے سے ان سے ہوتی رہی اس کی وہ معافی بھی مانتے رہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اچھا بدلا دیا اور آخرت میں بھی اچھا بدلا دیا وہ اللہ عب المسنی اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے Thank you.